جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ عقید واسطیہ کا درد جو ہمارا اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا آج سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عشاء کے بعد ہوا کرے گا ایسے ہی صحابہ کی سیرت پر ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ بھی ہر بدھ کو عشاء کے بعد انشاءاللہ ہوا کرے گا لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان پروگراموں کے اندر شرکت فرمائیں پائیں واسطیہ میں جو آج ہم بحث پڑھیں گے یا جو مسئلہ ہم پڑھیں گے بڑا اہم مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے صفات سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں اگر متواتر نہیں ہیں خبر واحد ہیں تو کیا ان حدیثوں سے عقیدہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے لیے حدیثوں کا متواتر ہونا ضروری ہے اگر حدیث متواتر نہیں ہے تو اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا اور متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال اور ناممکن ہو بڑی تعدیت تعداد ہو روایت کرنے والوں کی اگر دو چار لوگ روایت کرتے ہیں تو اس کو خبر واحد کہا جائے گا اور اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا یہ جو معتضنا ہیں عقل پرست لوگ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی بہانے انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو انکار کر دیا اور کہا کہ حدیث متواتر نہیں ہے یہ خبر واحد ہے خبر واحد سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا ہے اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے تو حدیث کے انکار کرنے کا ایک انہوں نے بہانہ بنایا اور ایک عقیدہ کڑھا اور عقیدہ یہ بنایا کہ اگر وہ حدیث متواتر ہوگی تو ہم لیں گے اور اگر متواتر حدیث نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں لیں گے یہ کہنا سراسر باطل ہے کیونکہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے یا حدیث سے کوئی مسئلہ اور عقیدہ ثابت ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو اگر وہ حدیث صحیح ہے اس کی روایت کرنے والے ایک ہوں دو ہوں دس بیس ہوں پچاس ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حدیث ثابت ہو گئی صحیح حدیث ہے علماء نے ائمہ نے اس حدیث کو قبول کر لیا اور ان حدیثوں کے اندر ان کتابوں کے اندر وہ حدیث آ گئی جس کتاب پر امت کا اجماع ہے مان لیجیے جیسے بخاری کی بات لے لیں صحیح مسلم کی بات لے لیں یا اس طریقے سے ان کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر ہیں اور علماء نے ان حدیثوں کو قبول کر لیا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے صحیح حدیث ہوگی اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اور اس سے جو مسئلہ ثابت ہو چاہے اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہو یا عبادت سے ہو احکام سے ہو کسی سے بھی ہو پھر اس پر ایمان لانا اس کا ماننا بھی واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایک وقت میں ایک قوم میں ایک ہی نبی بھیجا ہے بہت سارے امبیا نہیں بھیجے حضرت ہنستے علیہ السلام تھے اور حضرت ہارو علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین دونوں کو ایک ساتھ بھیجا ایسے سورہ یاسین کے اندر ایک بستی کا ذکر ہے جس بستی کی طرف اللہ رب العالمین نے تین رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا تھا باقی اور بھی جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس بستی یا اس قوم کی طرف ایک ہی نبی بھیجا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیان کرنے والا سچا ہے اور وہ معمون اور سقا ہے معتمد ہے تو اس کی بات لی جائے گی یہ کہ روایت کرنے والا ایک آدمی ہے تو اس کی بات کو ہم انکار کر دیں گے ایسا نہیں ہے یا کہہ دیں گے کہ بھائی یہ روایت ہم نہیں قبول کریں گے اس کے بیان کرنے والے ایک آدمی ہیں یہ کہنا بے بنیاد ہے غلط ہے آپ دیکھیں جب قبلہ ہمارا چینج ہوا پہلے بھائی تو کی طرف لوگ رک کر کے نماز پڑھتے تھے جب قبلہ بدل گیا تو ماں نبی نے بھیجا صحابہ کو تو صحابہ جو گئے بتانے کے لیے ایک ایک صحابی ہوتے تھے ایک صحابی گئے قبا ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارا قبلہ چینج ہو گیا ہے ایک صحابی گئے جو قبلتین ہے وہاں بتانے کے لیے کہ بھائی ہمارا قبلہ چینج ہو گیا ہے اب وہ نماز کے اندر تھے بتایا کہ بھائی ہمارا قبلہ چینج ہو گیا یہ کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو اکیلے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ دس بیس نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے نماز کے دوران انہوں نے اپنے قبلے کو چینج کر لیا بیت المقدس کے بجائے قبلہ خان کعبہ کو پناہ بنا لیا اور نماز ہی میں انہوں نے اپنا رخ بدل لیا ایسے بے شمار مسائل ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے نشر و اشاعت کے لیے ایک آدمی بھیجا کرتے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کے بعد علاقوں کی طرف بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا ایسا آپ دیکھیے مدینہ کے جو سب سے پہلے دائیں اور مبلیغ ہیں بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نور. اکیلے تھے تنہا تھے آپ ان کو مکہ سے مدینہ بھیجا بن عمر کس بات کی دعوت دیتے تھے عقیدے کی ایمان کی توحید کی سنت کی حتح معاذ بن جبل کو آپ نے بھیجا کیا فرمایا کتاب. تم اہلِ کتاب کی طرف جا رہے ہو سب سے پہلے آپ جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلانا ہے دعوت دینا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ احبال کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں. ایک ایک ہے کو آپ نے بھیجا اور وہ توحید کی دعوت دے رہے اسلام کی دعوت دے رہے تو اگر ایک آدمی ناقابل قبول ہے اور اس کی دعوت نہیں مانی جائے گی تو پھر آپ ایک ہی کو بھیجتے تھے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا آپ کو لیکن آپ ایک صحابی کو بھیجتے تھے دعوت کے لیے آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے بادشاہوں کے پاس آپ نے پیغام بھیجا خطوط بھیجا اسلام کی ان کو دعوت دی آپ نے اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے ایک ہی آدمی کو منتخب کیا آپ نے مصر کے بادشاہ کو بھیجا اس کے لیے آپ نے جو ہے جس صحابی کو منتخب کیا تھا مصر کی طرف جن کو آپ نے بھیجا تھا وہ تھے حاتی بن نبی بلطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے آپ نے نجائشی کے بادشاہ میں نجاشی کے پاس خط بھیجا اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اس کی طرف آپ نے بھیجا تھا عمر بن عمیہ دومری رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دے رہے اور ایک صحابی کو آپ بھیج رہے ہیں ایسی فارس کا جو بادشاہ تھا حکمران اس کے پاس آپ نے عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس دہیا بن خلیفہ القلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اللہ عط انہی کی صورت میں جب البین عام طور پر آیا کرتے تھے دہیا بن خلیفہ القلبی کی صورت میں آپ کو کہاں بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس کیا دے کر کے ایک حد دے کر کے اسلام کی دعوت توحید کی طرف آنا اسلام قبول کرنا ایک شخص کو آپ نے بھیجا تو اس طریقے سے ہزاروں دلیلیں ہیں جسے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر روایت کرنے والا بیان کرنے والا سکا اور محتمد ہے تو اگر جو ایک ہیں دو ہیں ان کی بات لی جائے گی اس کے لیے متواتر ہونا کتنی لمبی تعداد ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال اور ناممکن ہو یہ شرط لگانا دین کو بےکار کر دینے والی بات اس نے دین کا اکثر حصہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے خبر واحد کے ذریعے پہنچا ہے آپ دیکھیے جتنے سارے مسائل ہیں عقیدے ہیں اس کو بیان کرنے والے ایک دو صحابہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبی تعداد نے ان کو بیان کیا ہے ایسا نہیں ہے اس لئے یہ شرط لگانا یہ بے بنیاد ہے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کر دینے والی بات ہے بلکہ اسلام کو ملیامیٹ کر دینے والی بات ہے کہ اگر متواتر ہوگا تب عقیدہ ثابت ہوگا اگر متوطر روایت اور حدیث نہیں ہوگی تو عقیدہ ثابت نہیں ہوگا یہ غلط بات آپ دیکھیں اذان دینے والا ایک ہوتا ہے, ہے نا؟ ایک آدمی اذان دیتا ہے نا آپ اس کی اذان سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں خطبہ دیتا ہے ایک خطیب اور آپ اس کی بات کو سنتے ہیں اللہ رب الم نے کیا ذکر تلام اہل ذکر سے آپ پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے اہل ذکر یعنی علماء واللم آپ جن سے سوال کریں گے وہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے مفتی اکیلا ہوتا ہے قاضی اکیلا ہوتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں کوئی سوال کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے آپ کہیں گے کہ بھائی آپ تو اکیلے ہو قاضی آپ اکیلے ہیں مفتی صاحب آپ اکیلے ہیں آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے آپ جو بات کر رہے ہیں جھوٹی ہو سکتی ہے جب تک کہ بیس پچیس لوگ گواہی نہ دیتے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے کیا ایسا انسان کرتا ہے مفتی کی بات کو اس کے فتوے کو انسان قبول کرتا ہے پازی کے فیصلے کو انسان قبول کرتا ہے اذان دیتا ہے مؤذن اس کی اذان سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے سارے مسلمان مسجد کی طرف آتے ہیں سارے تو نہیں آتے جو نمازی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ضرور آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ورنہ بہت سارے لوگ تو مسجد کے بغل میں ہیں اذان بھی سنتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں سوئے رہتے ہیں ڈیوٹی کے لیے اٹھ جاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتے ڈیوٹی اگر ڈھائی ہو جائے تو بھی اٹھ جائیں گے آپ کو سفر کرنا ہے اپنے ملک جانا ہے دو بجے آپ کی فلائٹ ہے آپ بارہ بجے سے پہلے تیار ہو جائیں گے رات بھر سوئیں گے ہی نہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے بغل میں مسجد ہے اذان سنتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے لیکن یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ اذان ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا اسے یقین ہو جاتا ہے اللہ رباب نے کیا فرمایا رضن عام جا کمفا ش البینہ بہن فتح اي مان والو اگر تمہارے پاس کسی فاصى کی خبر آئے تو تحقيق کر ليا كرو اس کا مطلب کیا اگر فاصيق نہيں ہے وہ وہ آدمى محتمد ہے امانت دار ہے سكا ہے تو ایک بير باير کرنے والا ہے تو اس میں تحقيق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس كو اس كى بات کو مان لیں گے آپ جیسے مان ليجيے آپ لوگ مسجد كے اندر ہيں كوئى واقعہ پیش آ گيے اگر آپ گئے اپنے كيمپ میں يا اپنے روپ میں اور آپ سقہ اور محتمد ہمیان بیان کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ ہاں بات سچی ہے لیکن سقا اور محتمد ہونا چاہیے صحابہ تو سب کے سب عادل ہیں سب کے سب سکا ہیں معتمد ہیں اللہ ان کی تعدل فرمائی ہے اللہ ان کو سکا قرار دیا ہے پوری امت کے اجمع اس بات کے اوپر ہے لہذا یہ شرط لگانا کہ جب تک بہت زیادہ روایت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے صحابہ نہیں ہوں گے وہ حدیث ہم نہیں لیں گے اور عقیدے میں اسے اس مسئلہ ثابت نہیں ہوگا یہ کہنا غلط ہے یہ کہنا میں نے کہا کہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی بات ہے کیونکہ اسلام کا اکثر حصہ ہمارے پاس خبر واحد کے ذریعے سے پہنچا ہے اب آپ دیکھیں اگر ان کی بات کو ہم سچ مان لیں تو آپ کو دین کا اکثر حصہ چھوڑنا پڑے گا حالانکہ پوری امت اس عقیدے کو مانتی اس مسئلے کو مانتی ہے اللہ رب العالمین نے چند مسالے میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سردار بنا کر کے بھیجا یہ بات اللہ نے قرآن کے اندر نہیں بیان کی ہے اور اس اس کو جو روایت کرنے والے ہیں خبر واحد ہے متوطن حدیث نہیں ہیں حالانکہ آپ پوری دنیا کے سردار ہیں آپ سب کے امام ہیں سب کے پیشوا سب کے رہبر ہیں لیکن اس کو روایت کرنے والے کون ہیں خبر واحد ایک انسان کی خبر ایک صحابی کی خبر ہے یہ حدیث ہے تو کیا ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے سردار نہیں ہیں نوز بلّہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں میدان محشر میں آپ شفات کریں گے یہ بھی متواتر حدیث نہیں ہے یہ بھی خبر واحد ہے ایک دو صحابہ نے بیان کیا اس کو تمام صحابہ نے یا اتنے صحابہ نے نہیں بیان کیا ہے کہ آپ کہیں کہ متواتر روایت ہے امت نے اس کو قبول کیا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری جو سفارش ہے ہماری امت کے جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے ہوگی اور ظاہر بات یہاں بڑے گناہ سے برا شر کے علاوہ ہے کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے ہمارے ابھی سفارش نہیں کریں گے کیونکہ سفارش کرنے کے لیے دو شرطیں ایک تو یہ ہے کہ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس اللہ تعالیٰ راضی ہو اگر سفارش کرنے والا شرک کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہاں ایک بہت مشہور بات ہے نا کہ اگر ایک خاندان میں حافظ ہو گیا تو وہ پتہ نہیں کتنی نسلوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا وہ سب کے لیے سفارش کرے گا یہ بات غلط ہے اگر حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا وہ خود جنت کے اندر نہیں جائے گا تو دوسروں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کیسے کرے گا جنت میں جانے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے معاہد ہونا متبعض انت ہونا ضروری ہے اگر انسان شرک کرتا ہے قرآن کا حافظ ہے صحیح بخاری کا حافظ ہے صحیح مسلم کی حدیثیں اسے یاد ہیں پوری قطب سدہ اسے یاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ جنت کے ادھر نہیں جائے گا جنت میں جانے کے لیے حافظ قرآن ضروری نہیں ہے حامل قرآن ضروری قرآن پر عمل کرنے والا حدیث پر عمل کرنے والا یہ ضروری صحابہ سب کے سب حافظ قرآن نہیں تھے تمام صحابہ کو تمام حدیثیں یاد رہی تھی اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہویا تعالیٰ سے سب سے زیادہ حدیثیں خواتین میں حضرت ہستر جہ تعالیٰ زیادہ حدیثیں ہیں باقی اور صحابہ صاحبہ کہ زیادہ نہیں ہیں تو تمام صحابہ ہر حدیث کے حافظ نہیں تھے لیکن حدیث پر عمل کرنے والے تھے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے قرآن کے حافظ نہیں تھے سارے صحابہ آپ گن سکتے ہیں چند صحابہ ہیں جو قرآن کے حافظ تھے پورے قرآن کے لیکن قرآن پر عمل کرنے والے تھے وہ اسے جنت میں جانے کے لیے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے وہ نہ صرف حافظ جائیں گے باقی لوگ کہاں جائیں گے بےچارے جو قرآن کے حافظ نہیں انہیں حدیث نہیں یاد ہے قرآن نہیں یاد ہے صورتیں ہیں کو یاد نہیں ہے اللہ نے جو دین بھیجا اس دین پر جو عمل کرے گا شرک سے بچے گا تو ہی پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر لے کر جائے گا حافظ قرآن بھی جانم کے اندر جائے گا عالم بھی جائے گا کہ جانم کے اندر کہ نہیں جائے گا جائے گا عالم اگر وہ عالم صحیح معنوں میں عالم نہیں ہے ریاکاری کرتا ہے مان لیجیے یہ شیر کرنے والا ہے آج دیکھیے ہمارے ملکوں میں ہے نا لوگ خود شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو شرک کی طرف بلاتے بھی ہیں ہے کہ نہیں ہے قبروں پر سجدے کرتے ہیں قبروں پر سجدے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں قبروں پر جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں مرغے چڑھاتے ہیں سب شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ علماء بھی کرتے ہیں علماء بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں تو عالم ہو جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے صحیح عالم ہونا یہ کمال کی بات ہے کہ وہ ایسا عالم ہو جو دین اور شریعت پر عمل کرنے والا توحید پر قائم ہو شرک نہ کرتا ہو سنت پر قائم ہو بدعت نہ کرتا ہو ایسے عالم کے لیے جنت کی جنت میں جائے گا اور اگر یہ عالم نہیں ہے دین پرمل کرنے والا توحید پر رہنے والا شریف بچنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا تو جنت پر جانے جانے کے لیے عالم ہونا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں مبشر ہے ہیں ہمارے بھی ان کو جنت کی بشارت دی تھی علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا اس کا نام تھا عبد الرحمان بن ملزم جب امر بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا تو امر بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر فتح ہوا ہے عمر بن بناس بہت بڑے صحابی ہیں ہر صحابی بڑا ہوتا لیکن ان کی بڑی قربانیاں ہیں انہوں نے مصر کو فتح کیا حضرت عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا اور کہا کہ سب ہم نے اس کو فتح کیا مصر کو اور سب اور لوگ تھے تو آپ ہمارے پاس ایک قاری بھیج دیں جو بچوں کو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے ہنستے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمان بن ملجم کو بھیجا اور کہا کہ میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں اتنا اس کو مقام دیا اور کہا یہ جا رہے ہیں آپ ان کے لیے گھر بنا دو جگہ جہاں پر لوگوں کو بچوں کو قرآن کی تعلیم دے ان کے لیے گھر بنا دیا گیا ایک جگہ تعین کر دی گئی وہاں بیٹھ کر کے مسجد میں یا کسی جگہ پر وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گیا ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد کون خلیفہ بنتے ہیں بتائیے آپ لوگ ہنستے عمر کے بعد کون خلیفہ ہیں جی بھائی تیز بولیے آپ لوگ ذرا عثمان رضی اللہ عنہ جدا اللہ ملاقت تیسرے خلیفہ راشد نا عثمان رضی اللہ عتعن ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے بلوائی ان کو شہید کر دیا تھا ہے نا حسط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خلاف جو آواز اٹھی تھی یمن سے ہوتی ہوئے مصر گئی تو یہ عبدالرحمن جو ملزم تھا وہ ان لوگوں کا ساتھ دیا اس نے جنہوں نے ہستے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور ان کو حکومت سے الگ کیا تھا حست عثمان رضی اللہ عنہ تو اس شخص نے اس کو ساتھ دیا ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا عبد الرحم بھی ملزم نے حافظ خرا اب آپ کہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کیسے چن لیا کیسے بھیجا تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بعد اس کا انجام کیا ہوگا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عالم الغیب تھے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس, اس وقت کی جو حالت دیکھی اس کے مطابق اس کا تسکیہ کیا اس کے بارے میں گواہی تھی بعد میں انسان کیا ہو جائے گا یہ کوئی نہیں گارنٹی لے سکتا اسی لیے ہماروی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے آ مقرل قلوم اے دلوں کو فیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھے حس ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں ہماری اولاد کو پرستی سے بچا ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہ اللہ کے حدیث ہے بندوں کے دل اللہ رب العامن کے دو انگلوں کے درمیان میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے کب انسان کا دل پھر جائے آدمی نہیں جانتا آپ دیکھے کتنے لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک ماشا نمازوں کے پابند سب کچھ ایک دو مہینے بعد سننے میں آتا کہ نماز وغیرہ سب چھوڑ دے رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا بہت ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے شراب پینے والے یا حرام کام کرنے والا ان کو توفیق کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے حرام کام چھوڑ دیتے شراب چھوڑ دیتے نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں کچھ نمازوں کے پابند ہیں سوم و سلامت کے پابند ہیں داڑھی ہے ابھی ایک صاحب کے پاس میں گیا ہمیں پہلے ماشاء اللہ داڑھی دیکھا کہ داڑھی مڑا کر کے رکھا ہوا انہوں ہم ام نے کہا یہ کیا کر لیا بھائی آپ داڑی مڑا کر کے بیٹھے ہوئے لمبی داڑھی داڑی ماشاء اللہ ان کے پاس اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنے دین پر قائم رکھ اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھ اپنی اعتعاد پر قائم رکھ اپنی عبادت پر قائم رکھ انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کب انسان بدل جائے شیتان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا شیتان ہے ابلیس ہے سب سے بڑا جہاد انسان کا ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے ابلیس سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے ابلیس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے وہ سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے مومنین کا دشمن ہے اس سے جہاد کرنا بہت سب ضرورت ہے انسان پہ نفس سے جہاد کر انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے ارے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دیکھ لو دنیا تو کر رہی کیا ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں جو کر سکتے ہیں انسان گندی فلمیں دیکھتا ہے گندی تصویریں دیکھتا ہے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے گھر میں بیٹھ کر کے انسان آج کل تو ڈٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں فیس بک پر نیٹ کے اندر لیکن انسان کا اگر دل مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ کی نگرانی کا اس کو خیال ہے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے ہونا تو اگر خلوت میں بھی ہوگا تنہائی میں بھی ہوگا تو نہیں کرے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دنیا دیکھنا دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دنیا نہیں حساب لے گی اللہ حساب لے گا اللہ تعالیٰ کے ہم سب کو حساب دینا ہے تو انسان کے اندر اگر یہ دل مضبوط ہے اللہ کا خوف ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو انسان تنہائی میں ہو اکیلے میں ہو لوگوں کے ساتھ ہو وہ برائی نہیں کرتا ہے تو انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العامین سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنے دین پر قائم رکھے تو بات یہاں سے ہماری نکلی کہ جنت میں جانے کے لیے حافظ قرآن ضروری نہیں تو عبد عبدالرحمٰن بن ملزم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ان کا ساتھ دیا اور پھر اسی عبد عبدالرحمٰن بن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا خارجی ہو گیا تھا یہ خارجی کہتے ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج و بغاوت کیا تھا اور صحابہ کو کافر کہتے ہیں لوگ ہستے عثمان سے لے کر کے باقی جو صحابہ ہیں سب کو کافر کہتے خارجی خوارج لوگ تو عبدالرحمٰن ملزم بھی انہی میں سے تھا ہستے علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیف راشد ہیں ہمانبین ان کو جنت کی بشارت دی کہ جنت کے اندر جائیں گے وہ علی رضی اللہ عنہ اس کو قتم ان کو قتل کیا اور کہتا تھا کہ میں نے ایک جہنوی کو قتل کیا ہے اس کے اشعار باقاعدہ کہ میں نے ایک کو قتل کیا ہے نوزب اور جب اس کو احساس کے طور پر قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا مجھے ایک بارگی تلوار سے مار کر کے مت قتل کرنا پہلے میرے دائنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹنا پھر بائیں ہاتھ کی انگلوں کو پھر داہنے پاؤں کی انگلوں کو پھر بائیں پاؤں کی انگلوں کو, کو, کو کاٹنا اور اس طریقے سے پھر یہاں کلائی سے کاٹنا داہنا ہاتھ پھر بائیں ہاتھ پھر دہنا پاؤں کاٹنا یہاں ٹکنے سے پھر بایاں پاؤں کاٹنا پھر گھٹنے سے کاٹنا پھر یہاں سے کاٹنا کیوں لوگوں نے پوچھا کہا کہ چلیے کہ مجھے لذت ملے گی کیونکہ میں نے جہنمی کو قتل کیا ہے جتنا زیادہ مجھے تکلیف ہوگی اتنا زیادہ مجھے اللہ عزم دے گا اور جنت کے اندر اونچا مقام دے گا نوز بلّہ جنتی کو قتل کر کے جہنم کی امید رکھے ہوئی ہے وہ امید نہیں اسے یقین ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا حافظ قرآن قرآن کا حافظ عمر فاروق رضی اللہ مسلجا جاتا تو حافظ قرآن بھی کے اندر جائے گا عالم بھی جہان کے اندر جائے گا لیکن جو موحد ہوگا متب سنت ہوگا وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو جنت کے اندر جائے گا میں نہیں جائے گا تو بتانا یہ رہا تھا میرے بھائیوں کی متواتر ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے بڑے گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے شرک کرنے والا جنت کے در نہیں جائے گا لہذا اسے اللہ رب سفارش کی اجازت بھی نہیں دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ شرک سے راضی ہے نہ شرک کرنے والوں سے راضی ہے نہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی نہ کفر کرنے والوں سے راضی اس لیے ایسے لوگوں کو سفارش کی اجازت نہیں دی جائے گی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عقیدہ کہ ایک حافظ پورے خاندان کے لوگوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا تو اس غلط فہمی میں ہم نہ رہے انسان اپنے عقیدے کی بنیاد پر اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کا دار ہوگا یا جہنم کے اندر جائے گا اگر برا عقیدہ ہے برا عمل ہے جہنم کے اندر جائے گا اس کا عقیدہ صحیح ہے کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہے شرک نہیں کرتا نبی کی سنتوں پر قائم ہے صحابہ کے طریقے پر ہے صحابہ کے مناج پر ہے ان کے عقیدے پر انسان جنت کے اندر جائے گا چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو چاہے ان ہو چاہے مرد ہو یا اور تو بادشاہ ہو غریب جو بھی ہو تو ہمارے نبی ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو کیا ہوگا جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے لیکن شرک نہیں کیا ہوگا یہ بھی متواتن حدیث نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیے حوض ہے قیامت کے دن ہے نا ہاؤز ملے گا نا سب کو ہر نبی کے پاس حوض ہوگا ہمار نبی کے پاس حوض ہوگا اس کا ذکر آپ متواتر حدیث نہیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں دس جہاب دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ دس صحابہ جنت کے اندر جائیں گے یہ بھی متواتر حدیث نہیں ہے ایک دو صحابہ نے اس کو بیان کیا بس ایک دو صحابہ نے حالانکہ سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر ایسے قیام جو ہے قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں آتے ہیں نا اس کا ذکر بھی متواتر حدیثوں کے اندر نہیں ہے پلسرات ہے اس کا ذکر متوطن حدیثوں کے اندر نہیں ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں دجال کے آنے کا مان لیجئے یا اس علیہ اسلام آئیں گے یا اس طریقے سے اور بھی ان تمام چیزوں کا ذکر بھی متواتر حدیثوں کے اندر نہیں ہے تو کہنے کے مقصد ہی میرے بھائی کو یہ کہنا کہ اگر متواتر حدیثیں ہوں گی تب ہم لیں گے اور نہ ہم نہیں لیں گے یہ کہنا سراسر جو ہے بے بنیاد ہے اور ایسا کہنا بالکل جائز نہیں ہے اور ایسے کہنے سے آپ سمجھ کہ اسلام کے تمام دین کو بسمار کرنا ہے دین کو منہدم کرنا ہے شیخ الن و سمی اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عقیدہ خبر واحد سے نہیں ثابت ہوگا متواتر ثابت ہوگا تو یہ کہنا بھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ بھائی جو عملی احکام ہیں وہ بھی خبر احاط سے ثابت نہیں ہوں گے جو عمل کرنا ہے وہ بھی خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ جو بھی عملی حکام ہیں ان کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو حکم دیا ہے یا اللہ رب العالمین نے سے منع کیا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے اور جب عقیدہ متواتر ہی سے ثابت ہوگا تو لہذا عمل بھی ثابت نہیں ہوگا بات لگتا سمجھ میں نہیں آیا ہم لوگوں کو نہیں سمجھے کیا کہہ رہے ہیں شیخ نبی السمی نے شیخ اب سمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقیدہ خبریں واحد سے نہیں ثابت ہوگا متواتر ثابت ہوگا تو عمل کرنا بھی خبریں واحد سے ثابت نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے بھی متواتر ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے ہمارے بھی نے فرمایا زکوۃ دو مثال کے طور پر یہ کس کا حکم ہے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے نا اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ کیا اس طریقے سے ہمارے بھی نے کسی چیز سے منع کیا جھوٹ نہ بولو شراب نہ پیو نہ شاور چیزیں نہ کھاؤ نہ استعمال کرو تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے تو جب عقیدہ ہوتا ہے یہ تو ہر عمل کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے تو گویا کی عمل بھی ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس عمل کے پیچھے کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ تعالی کا حکم ہے یہ کرنے کا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے نہ کرنے کا یہ عقیدہ ہے تو جب عقیدہ جو ہے ثابت ہونے کے لیے متوازر ہونا چاہیے تو پھر یہ عمل بھی سب بے کار ہو جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے یا نبی نے فرمایا ہے یا اللہ نے اس کو اس سے اللہ کو منع کیا یہ ہمارا عقیدہ ہوتا نا جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو کیا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارا عقیدہ نا بھائی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اس طریقے سے ابھرا کرنا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے تو یہ بھی عقیدہ ہو گیا تو عملی جو حکام ہیں ان کے اندر بھی عقیدہ آ جاتا ہے تو جب آپ یہ کہو گے کہ بھائی متواتر ہونا چاہیے تو پھر سارا عمل بیکار ہو جائے گا کیونکہ اور پھر سارا دین بیکار ہو جائے گا کیونکہ روایت کرنے والے ایک دو صحابہ ہیں باقی نہیں ہیں تو کیا کریں گے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کیا کریں گمراہ کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ عمرہ کرنے کا جو حدیث ہے وہ متواتر نہیں ہے وہ ایک دو صحابہ نے کہا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دے گا انسان نہیں چھوڑے گا تو اس لیے کہنا کہ متواتر ہونا ضروری ہے عقیدہ ثابت ہونے کے لیے غلط بات ہے یہ یہ جو جہمیا تھے معتضلات تھے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا ان لوگوں نے عقیدہ گڑا کیوں اس لیے کہ جو ان کا عقیدہ تھا ان کے عقیدے پر ضرب آتی تھی اس لیے ایسا قاعدہ بنا لیا کہ بھئی متواتر ہوگا تب مانیں گے متواتر نہیں ہوگا تب نہیں مانیں گے اور ایک دروازہ کھول دیا اور تاکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ متواتر ہوگا تب مانیں گے متواتر نہیں اس لیے نہیں مانتے اس لیے آپ دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس کے تعلق جو حدیثیں آتی متواتر نہیں ہے خبریں خبریں خبر واحد ہیں اس لیے متضرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن اس لیے کہ متواتر حدیث نہیں حوض نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ حوض کے تعلق جو حدیث آتی متواتر نہیں ہے کہتا نہیں ہمارا عقیدہ نہیں کہ قیامت کے دن نبی کے پاس حوض ہوگا ہم اس کو نہیں مانتے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ متواتر حدیث نہیں ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب متواتر ہوگا تب مانیں گے ہم تو ایک نظام بنا لیا قاعدہ قاعدے کا مقصد کیا تھا حدیثوں کا انکار صفات کا انکار عقیدے کا انکار یہ ان کا اصل مقصد تھا اس لیے قانون بنا لیا اس قانون کے تحت جو بھی مسئلہ آیا اس کو انکار کر دیا کہا کہ حدیث متواتر نہیں بات آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی آپ لوگ آ رہی ہے نا جی ہاں تو یہ کہنا غلط ہے بہت یعنی اتنا غلط ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا دین کا اکثر حصہ اسی فیصد سے زیادہ آپ سمجھ لیجئے نبے فیصد حدیث متواتر ہے بہت کم ایسے مسائل ہیں جو م... یہ کیا نام خبر ہے خبریں احادی ستر اسی فیصد کیا ہے خبر خبریں ہے خبر واحد دس فیصد یا پندرہ بیس فیصد سمجھ سکتے ہیں کہ متواتر حدیث ہیں تو آپ دیکھیں دس پندرہ حدیثوں سے کتنا فیصد سے کتنا دین ثابت ہوگا تو دین کا اکثر حصہ ختم ہو جائے گا نا باتل ہو جائے اسی لیے ان کے یہاں دیکھیں گے آپ ان کے ہاں دین کی بہت کم باتیں ان کے پاس ہیں سب چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے خلاص یہ متواتر نہیں متواتر نہیں متوطر نہیں, نہیں ہم اس کو نہیں مانتے سب اس کو ختم کر دیا انہوں نے تو اس لیے میرے بھائی یہ باتیں غلط ہیں میں نے بہت ساری دلیلیں دی شروع میں کہ خبر واحد کیا ہی؟ ہی ہے یہ حجت ہے یہ خبر واحد یہ حجت ہے بس شرط یہ کہ آدمی سچا لہٰذا ایک حدیث آئی ہے ایک صاحب روایت کرنے والے ہیں شرط ایک حدیث صحیح ہے اس کا ماننا انسان کے لیے واضح بہت ضروری کیونکہ حدیث بھی اللہ ببراہمن کی طرف سے ہے جیسے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری ہے ایسے حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہو جائے اس کا بھی ماننا ضروری ہے اس پر بھی ایمان لانا انسان کے لیے واجب بہت ضروری یہ نہیں ہونا چاہیے کہ متواتر حدیث ہوگی تب ہی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے ایسا کہنا کیا ہے یہ غلط ہے ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو ایک آدمی خبر دیتا ہے اس کو مان لیتا ہے کیونکہ وہ آدمی سچا ہے بھئی آپ دیکھا کہ بھی ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ آ کر کے بیان کرتے ہیں آپ اگر سچے جھوٹے نہیں ہیں تو انسان کہتا ہے آپ کی بات سچی انسان اس کو مان لیتا ہے یا کہتا ہے سو آدمی کہیں گے تب مانیں گے یا پچاس آدمی کہیں گے تب مانیں گے کوئی ایسا کہتا ہے اگر آدمی سچا تو اس کی بات کو مان لیتا ہے صحابہ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سچے کون تھے صحاب کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ رحمت بین اللہ کہتا ہے قون صادقین ما ای مان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہو سچے کون تھے صحاب کرام تھے سب سے زیادہ سچ بولنے والے سچائی کی طرف دعوت دینے والے سچ پر قائم رہنے والے صحابہ کے تھے اب ان کے بارے میں آپ کو ہوگے کہ ایک صابش اگر حدیث آئے کہ ہم نہیں لیں گے اس کو کم سے کم پچیس ہونا چاہے پچاس صحابہ روایت کریں گے تب ہم لیں گے یہ کیا ہے یہ دین کو برباد کر دینے والی بات ہے دین کو ختم کر دینے والی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ و دین کی تبلیغ کے لیے ایک کو بھیج دیتے جب شراب حرام ہوئی تو آپ نے صحابہ کو بھیجا ایک ایک آدمی کو انہوں نے جا کر کے بتایا کہ بھائی شراب حرام ہو گئی ہے. جنہوں نے سنا شراب حرام ہوگی پھینک دیا اس کو کس کو شراب کی بوتلوں کو اگر منہ میں لگائیں اس کو بھی نکال دیا اگر پی لیا طے کر دیا انہوں نے بھی ڈال کر کے یہ بھی کہا کہ بھی آپ تو اکیلے ہو ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بولے مانیں گے جب تک کہ پچیس صاحبہ نہیں بیان کریں گے پچاس لوگ آ کر کے ہم سے نہیں کہیں گے ہم نہیں مانیں گے کہ شراب حرام ہوگی کسی نے ایسا نہیں کہا اعلان ہوا کہ بھائی شراب حرام ہوگی ایک آدمی ہران کرنے والا آزان دینے والا ایک آدمی خراص تو طریقے سے یہ کہنا کہ متواتر ہو تب مانا جائے گا یہ کہنا غلط ہے یہ اجماع کے خلاف ہے خطیب بغدادی نے ابن عبدالبر نے امام احمد بن حمبل نے امام ابن تیمیہ نے امام ابوالقیم نے بہو اور سارے اور علماء نے بیان کیا کمت کے اس پر اتفاق ہے کہ اگر وہ بیان کرنے والے صحیح ہیں تو ایک روایت کرنے والا بھی ہے اس کی روایت کو لیا جائے گا اور عقیدے سے متعلق ہو یا عبادت سے متعلق ہو یا احکام سے متعلق ہو اگر ایک روایت کرنے والے صحابی یا ایک روایت کرنے والی کوئی حدیث ہے تو اس پر بھی انسان عمل کرے گا اس پر ایمان لانا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اس پر تمام تابعین کا اور اس طریقے سے تمام علماء کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا اسی مسئلے کو یہاں پر مصنف نے بیان کیا جس کی میں نے عام لوگوں کی کے سامنے تفسیر کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا اب آئیے ان کا قول بھی پڑھ لیتے ہیں مصنف فرماتے ہیں ان کا یہ قول جو ہے ایک قاعدے کی طرح کی طرح سمجھ لیجئے وہ فرماتے ہیں وما وسفر رسول البی اور ابو اضاء وجل مین الحادیث شیاح اللہ طلقہ احرالما عارفۃ اہر المعارف تقلق و جب الامان کا فرماتے ہیں کہ صحیح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی جو بھی صفات بیان کی ہیں صحیح حدیثوں کے اندر جن صحیح حدیثوں کو اہل معرفت نے قبول کر لیا ہے ایمان اسی طریقے سے اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے کس طریقے سے جیسے قرآن پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے قرآن کی آئےتیں پیش کی انہوں نے صفات سے متعلق اب حدیثوں کو پیش کر رہے تو جیسے قرآن سے کوئی صفت ثابت ہو گئی اللہ رب العالمین کی اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اسی طریقے سے صحیح حدیث سے اگر کوئی صفت ثابت ہو گئی نبی نے بیان کر دیا حدیث کے اندر تو اس پر بھی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر کیونکہ دونوں حجت ہیں قرآن سے بسلہ ثابت ہو جائے سے پہلے میں نے بیان کیا تھا اما کے اخبار شیخ اب مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے ائما کے اخبار ابن حزب رحمت اللہ علیہ کی قرآن سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے جیسے اس پر ایمان لانا واضح بہت ضروری ہے ایسے حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر بھی ایمان لانا واضح بہت ضروری ہے میں <تصفح> نے بہت ساری مثالیں دی تھی اسے پہلے کے درس میں ہے کہ نہیں جیسے مثال کے طور میں نے کہا مثال سن لیجیے کہ اللہ رب العلامن قرآن نے کہا کہ دو بہنوں کا نکاح ایک وقت میں آدمی نہیں کر سکتا ایک ساتھ ہے نا یہ حرام نا کہ انسان ہے اپنی بیوی بی کی بہن کو ایک وقت میں نکاح میں رکھے ہاں بیوی بی کا انتقال ہو گیا یا اس نے خلا لے لیا یا اپنے تلاق دے دیا اب ایسی صورت میں اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے لیکن ایک وقت میں دو بہنیں ایک آدمی کی سوجیت میں نہیں رہ سکتی ہیں یہ بات معلوم ہے نا قرآن اعلان بیان کیا اب بیوی بی ہماری بیوی بی کی پھوفی اور خالہ ہے اس کی بھانجی اور بھتیجی ہے کیا ہم اس کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے ہیں یعنی ہماری بیوی بی جو ہے بیوی بی کی خالہ یا بیوی بی کی بھامجی یا بیوی بی کی بھتیجی یا ہماری بیوی بی کی پھوفی سب سگی ہونی چاہیے کیا ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں آپ لوگ بتائیے نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ نے برار میں نہیں بیان کی یہ بات کس نے بیان کی نبی نے بیان کی یہ بات یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی بی ہماری جو ہے نا بات سمجھ نہیں سمجھے آپ لوگ بیوی بی ہے نا ہماری بیوی بی کی خالہ آپ اسے بھی جا کے نکاح کر لو دونوں کو ایک ساتھ رکھو ایک وقت میں جائز نہیں یا بیوی بی کی پھوفی ہے یا بیوی بی کی بھانجی ہے یا بھتیجی ہے یعنی اس کے بھائی کی بیٹی اس کی بھتیجی ہوگی نا اس کو آپ ایک وقت میں دونوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہاں آپ نے طلاق دے دیا بیوی کو یا بیوی کو اس نے خلا لے لیا مان لیجیے بیوی کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ سب کے افاظ فرمائے تو یہ اس کے بعد آپ اس کی بھانجی سے یا اس کی خالہ سے یا اس کی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ میں رکھنا حرام ہے ایسے ہی بیوی کی بھانجی بھتیجی کو ایک ساتھ میں رکھنا آرام دونوں سے ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ یہ کہہ رہی ہے یہ چھوٹا گناہ ہے اور وہ بڑا گناہ دو بہنوں کو رکھنا کیونکہ وہ قرآن میں ہے اور یہ حدیث میں لحاظ چھوٹا گناہ نہیں دونوں گناہ کے کہتا برابر اللہ کے سماطے متر گما ہو مجھے قرآن دیا گیا قرآن کے ساتھ ساتھ اسی جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے کیا دوسری چیز دی گئی آپ کو حدیث سنت آپ کو دی گئی مشر کہتے ہیں برابر ہو بہ یہ دونوں انگلیاں ہماری برابر ہیں کہ چھوٹی بڑی ہیں ہاں برابر ہے نا ایسے ہی جوتا ہوتا نا دائنا پاؤں بایاں پاؤں برابر ہوتا نا کہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے ایک دس نمبر ایک آٹھ نمبر ہوتا ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں مثل مثل کہتے ہیں برابر کو ایک دم ہو بہو اس کو مثل کہا جاتا ہے جوتے کا تسما ہے تسمہ سمجھتے نا جس سے باندھتے ہیں اس کو تسما کہتے ہیں اردو زبان کے اندر وہ دونوں جوتوں کا تسما چھوٹا بڑا ہوتا ہے کہ برابر ہوتا ہے برابر ہوتا نا دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں دائنا پاؤں بایاں پاؤں کا ہے نا یا چھوٹا بڑا بناتا ہے موچی یا کپنی والے دائنا جوتا جو ہے دس نمبر بایاں پاؤں کا جوتا آٹھ نمبر ایسا میں نے تو نہیں دیکھا آپ لوگ دیکھے کبھی میں تو میری کتنی عمر ہو گئی ہے چو پچپن سال سے کا برا ہو گیا ہوں میں ٹھیک ہے میں نے آج تک تو نہیں دیکھا ہے بھائی ایک جوتا دس نمبر ایک جوتا آٹھ نمبر ہو دائنا جوتا آٹھ نمبر جوتا سات نمبر دونوں برابر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے تو مثل کہتے ہیں ایک دم ہو بہ برابر کو تو مانوی فراہطے قرآن جیسی مجھے دوسری چیز دی گئی ہے قرآن جیسی حجت کے لحاظ سے وہی کے لحاظ دونوں وہی اللہ کی طرف سے ہیں دونوں اوپر سے آئے ہوئی ہیں قرآن بھی اوپر سے ہے وہی اور سدت بھی اوپر سے ہے دونوں برابر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا ماننا ضروری عمل کرنا ضروری حدیث حتیساب ہو گیا اسے مسئلہ ماننا ضروری عمل کرنا ضروری کوئی فرق نہیں اجت کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہے میرے بھائی تو یہاں کیا فرمایا کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے بس اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو خلاص نہیں مسئلہ ثابت ہوگا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ متواتر ہو تب مانیں گے نہیں کیا کہا انہوں نے کہ حدیث صحیح ہوگی اس پر ایمان لانا جیسے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ایسے ہی صحیح حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو گیا یا نبی نے اللہ رب نے کوئی صفت بیان کی کوئی بیان کیا اس پر بھی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے یہ نہیں کہا کہ حدیث متواتر ہوگی تب مانیں گے کہا انہوں نے یہ کہا انہوں نے نہیں کہا یہ قاعدہ ہے کیا قاعدہ ہوگا کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے بس حدیث صحیح ہے جو اسے من معاملہ ثابت ہوگا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہوگا جیسے قرآن پر ہے ویسے حدیث پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایک قاعدے کے طور پر انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا اب آگے وہ حدیثیں بیان کریں گے ان حدیثوں کو جن میں اللہ رب کی صفات بیان کی گئی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ آج دنیا پر نظر فرماتا ہے اللہ رب کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے یہ سارے اوصاف اللہ رب العامن کے ہے نا تو صفات اللہ ابراہم کی تو آگے کی حدیثوں میں ان روایتوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ آنے والے درس میں ان حدیثوں کو ہم کے سامنے بیان کریں گے تو آج کا جو ہم نے قاعدہ پڑھا کیا پڑھا کہ کی حدیث صحیح ہو اس سے جو مسئلہ ثابت ہو گیا چاہے اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے ہو یا حکم آکام سے ہو یا عبادت سے ہو اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے اس حدیث کا متواتر ہونا ضروری نہیں ہے متواتر کی قید لگانا یا متواتر کی شرط لگانا یہ اہل باطل ہے کی طرف سے ہے اہل بداعت کی طرف سے ہے جو سلف صالح کے عقیدے اور منہج پر ہیں جو اما ہیں جن کے اقوال دین کے اندر معتبر ہیں انہوں میں سے کسی نے بھی یہ قید اور شرط نہیں لگائی ہے کہ عقیدے کے لیے حدیث کا متواتر ہونا ضروری نہیں حدیث ثابت ہو گئی خلاص اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو گیا ٹھیک ہے اللہ رب الامن ہمارے عقیدے کے اصلاف المامن و جزاک اللہ خیر و صلی البین محمد ولہ علیہ وساین